السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا ہمارا یہ چودہ لیکچر ہے میں گزشتہ کی کی طرح آ, لیکچرز کی طرح لیکچرز ذرا تھوڑا سا سمرائز کر دوں تاکہ آپ آ, اس لیکچر کو پچھلے لیکچر کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں بلکہ گزشتہ کچھ لیکچرز سے کہ جی ایس ایم ایز کی جو پالیسی ہے اس کی فارمولیشن کے سلسلہ میں ایشوز کیا کیا, کیا ہیں تو لاسٹ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے دیٹ واز دا انوائرمنٹل ایشو انوائرمنٹل ایشو میں ہم نے گیٹ کے پرابلم کو ڈسکس کیا ہم نے اس میں یہ ایک بڑی امپارٹینٹ چیز جو ہے وہ دیکھی کہ جی جو اکنامک ولڈ ہے اسپیشلی ڈیولپڈ اینڈ انڈر اور جو مینوفیکچررز ہیں اور امپورٹرز ہیں یہ دو ہیمسفیئر میں دو حصوں میں ڈیوائڈ ہیں ایک ندرن ہیمسفیئر ہے ایک صدرن ہے صدرن وہ ہے جو جس میں ہم پاکستان ہیں ہم چیزوں کو بناتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے ٹو دی نارتھ اور وہاں سے ہمیں جو سپیسیفیکیشنز یا اسٹینڈرڈز آتے ہیں اگر ہم ان کو فالو نہیں کریں گے تو یا تو ہم مارکیٹ میں ایگزٹ نہیں کر سکیں گے یا نیس کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے لیکن ہم نے مارکیٹ میں ایگزٹ بھی انشاءاللہ کرنا ہے اور نیس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس لیے ہم اس لاز کو اپنے انڈسٹریز کو اس کے مطابق کوشش کر رہے ہیں اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر کے الحمدللہ اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی مدد کر رہی ہے کہ ہم آنے والے وقت کے تقاضوں کے لیے اپنے اپ کو تیار کریں جس سے میں نے گزارش کی تھی آئی ایس و نائن اور اس کے بعد اب جو انوائرمنٹل ایشو کے لیے ہے وہ فورٹین ہے اور اس میں جو ریلیٹ کرتا ہے اسپیشلی ود دی انوائرمنٹل مینجمنٹ سسٹم وہ فورٹین ون ہے تو ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں فورٹین تھاؤزینڈ ون پہ ہی ہم نے اس کو ختم کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ گورنمنٹ کے ریگولیشنس سلسلے میں کیا ہیں رولز کیا ہے وہ دیکھنا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں فار نارمل ایس ایم ای اونر ٹو بی این ایٹ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہیں ایسی مینجمنٹ uh, چاہیے جو فورٹین ون جو ہے وہ پاسٹ ہو اور اس کے پاس سرٹیفکیشن ہو تاکہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کسی طریقے سے ذرا بھی متاثر نہ ہو تو لیٹس سی کے جی اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کس طرح سے آگے آئے اور تاکہ یہ ایک پالیسی سموتھ طریقے سے چل سکے دی 1997 نائٹی سیون انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈینینس ان پاکستان ہیز بیٹ اٹ ریکوائرز مینوفیکچرنگ کمپنیز ٹو کنفارم ٹو نیشنل انوائرمنٹ کوالٹی اسٹینڈرڈ انس گورمنٹ پاکستان نے رولز بنائے پنجاب میں جیسے انوائرمنٹل پروٹیکشن ای پی بنی ہے اسی طرح سرٹن رولز بنائے اس میں کچھ رولز ایسے ہیں جو امیشن کے رول ہیں امیشن کے رولز کیا ہیں جی کہ آپ کی جب انڈسٹری چلتی ہے تو ظاہر ہے جہاں پہ انڈسٹری میں یہ انرجی بیسڈ ہے یعنی جہاں پہ برننگ ہوتی ہے کمبسٹن ہوتا ہے فرنس آئل یوز ہوتا ہے یا کوئی اور ایسا ذریعہ یوز ہوتا ہے فائرنگ کا یعنی اس کو ہیٹ دینے کا تو اس میں اگزاسٹ از ایز میجر اور یہ فیکٹر اتنا زبردست ہے کہ اس کے لئے ہم اس کو جو نام دیتے ہیں دیٹ از نوکس امیشن نوکس امیشن کیا ہے جی کہ جو گیسز uh, ہیں ہارمفل گیسز جو اس امیشن میں آتی ہیں باہر ان کے لیے ایک اسٹینڈرڈائزیشن گورمنٹ نے بنائی ہے اسی طرح جو واٹر پولوشن ہے اس کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن ہے پھر آپ کی جو uh, دوسری انڈسٹریل uh, یوز کی چیزیں ہیں ان کے لیے ایک ہے جیسے چمنیز ہیں سرٹن uh, جو سموک اویرنٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کی چمنیز کی خاص ہائٹ رکھی گئی ہے پھر اگر اس کے باوجود کہ وہ کنفرم uh, نہیں کرتے جو لیولز ہیں جو سیٹ اپ کیے ہیں uh, جو اتھارٹیز نے تو ان کے لیے دیر آر سرٹن ٹیکنالوجیز ہیں جیسے uh, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ uh, جو ہماری uh, جو چمنیز ہیں اور جو دوسرے ہیں اس میں اسپیشل قسم کے کیٹالٹک کنورٹرز لگا دیے جاتے ہیں جو نوکس امیشن کو کم کر دیتے ہیں یا اس میں آ، اور میتھڈز ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں رائج ہیں لیکن جیسے کہ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں یہ گزارش کی تھی کہ ان کی ٹیکنالوجی کو یہاں لانا اور اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ٹو میٹ دی اسٹینڈرڈز آف دی ویسٹرن کنٹریز ذرا مشکل کام ہے اس لیے کہ یہ کلاس اویرینٹڈ ہے لیکن ہم اپنے پھر بھی لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں بڑے کامیاب ہیں الحمدللہ کہ ان ٹارگیٹس کو جو ہمارے مینوفیکچرس کو ملے ہیں نارتھ سے فار ایکسپورٹ اس کو وہ پورا کر سکیں تو پھر اس طرح سے جب یہ لاز جو ہیں یہ آ, نہیں ہوں گے آ, ان کے عمل نہیں ہوگا تو پھر پیرنٹیز ہیں اس کی اس کی پھر لیجسلیشن ہے قانون جو ہے اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی الحمدللہ ہمارے یونیورسٹیز میں کالجز میں انوائرمنٹل سائنسز کا سبجیکٹ شروع کر دیا گیا ہے جہاں پہ سٹوڈنٹس جو ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں فور ایئر ڈگری ہے وہ آ کے پھر کل ہماری انڈسٹریز میں بیٹھیں گے اور ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے یعنی اس کی ایک جو انفراسٹرکچر اس کا جو ہے سیٹ اپ ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تیار ہو رہا ہے تو یہ ایک جو ہے بڑا فنڈامینٹل ہے ایک مسئلہ ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہے اپنے نیکسٹ چیلنجز کے لیے گیٹ کے لیے ڈبلو ڈی کے لیے اور الحمدللہ للہ ہمیں امید ہے کہ جیسے کہ پچھلے سارے اسٹینڈرڈس کو ہم نے اور پرابلمز کو گورنمنٹ نے حل کیا تھا انشاءاللہ اللہ باہمی تعاون سے یہ بھی حل ہو جائے گا دا گورمینٹ نیڈس ٹو ہیلپ ان انشورنگ دیٹ در نیشنل اکریڈیٹیشن باڈیز ٹو اڈاپ اسٹینڈرڈ فار آئی ایس او فورٹین تھاؤزینڈ ون سرٹیفکیٹس اب جی میں اس کی ریزن آپ کو بتاؤں کہ یہ کیا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کو آئی ایس او فورٹین تھاؤزینڈ ون سرٹیفکیٹ ملے اور آپ اس کے لیے کوالیفائی کریں تو اس کے لئے ایک تو بہت لمبا عرصہ چاہیے پھر تقریباً ایک لاکھ سے دو لاکھ ڈالر اس کی فیس ہے اور پھر اس تمام حیصل سے گزرنے کے بعد اس کی جو ویلیڈیٹی ہے اس کی جو اس کے نافذ رہنے کا عمل ہے وہ ہمیں نہیں پتا دیٹ از ویری لمیٹڈ کوئی پتا نہیں ہے کہ کب جو نارتھ کا حصہ ہے وہ اس کو آ, متروک کر کے اس کو کینسل کر کے فور ٹین ٹو یا تھری یا فوری اسلام نام سے ایک نیا آرڈیننس لے ہے اور پھر ہماری انڈسٹری کو دوبارہ سرٹیفکیشن کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی پیسہ خرچنا پڑے یہ خاصا ایک سیریس معاملہ ہے تو اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسے ادارے بنائے جن کے ساتھ یہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ ایکڈیٹڈ ہو اور جو ہمارے لوکل لوگ ہیں وہ سیلف آڈیٹنگ کا سسٹم اڈاپٹ کر کے اپنے مینیجرل جو لیول ہے اس کے اندر انوائرمنٹل جو چینجز ہیں وہ لا جو کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ہمارے انٹرپرینرس کے لیے جو اتنے باصلاحیت لوگ یہاں اس ملک میں ہیں تو اس کی بجائے کہ ہم باہر سے بڑے مہنگے کنسلٹنٹس ہائر کر کے یہاں پہ لائیں اور انہیں ہائیلی پے کریں جو لوکل انسٹیٹیوشنس ہیں اسٹرانگ انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ایکٹوڈیٹ کیا جائے تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ جو لوگ ہیں اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ظاہر ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہوگا انشاءاللہ اللہ جب ہم آئی ایس او میں جا رہے ہیں تو کوالٹی پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے لیکن اس کاسٹ کو لو کرنے کے لیے اور جیسے میں نے گزارش کیا کہ جو آئی ایس او فورٹین ون ہے میبی اس کی ویلیڈیٹی کا بڑی انسرٹنٹیز ہے اور نارملی یہ تھوڑے عرصے ہوتا ہے تو یہ ایک پھر ویشیہ سرکل بن جائے گا کہ ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا تو اس کے لئے جو لوکلشن ہے یہ بہت ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ادر وائز اٹ جو میں نے گزارش کہ اگر ہم ایکڈیشن نہیں کریں گے لوکے داروں کے ساتھ جس طرح ہمارا میں آپ کو ایک چھوٹے سے اگزامپل دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کچھ ڈگریز ہیں جن کو گورنمنٹ نے منسلک کر دیا ہے مسلم یونیورسٹی کے ساتھ تو ہماری جو کاسٹ ہے ہی... ہائی کاسٹ جو ہمیں فورن ایجوکیشن کی صورت میں باہر سے جا کے لینی پڑتی تھی وہ پاکستان سے ہی الحمد میڈیسن کی جیسی ڈگری ہیں اور انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں ہمیں یہاں سے مل جاتی ہیں اسی طرح اتھینٹک ہے اسی طرح ان کی ویلو ہے بلکہ بڑے اچھے اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے جو ایگزامیشن کے ہیں تو اس کی لمیٹڈ جو ویلوڈیشن ہے یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ دے کیپ آن چینج دیکھیں جو یوزر اینڈ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے دے آر course کورس ویل آف اینڈ دے نیڈ ا ویری پروٹیکٹڈ ان کا ایک اپنا ہے ہم اس کو تو چینج نہیں کر سکتے اف دے کین افورڈ دیٹ اسٹینڈرڈ اینڈ اف دے ڈیمانڈ اس کہ ہم ان کا جو سیٹ اپ کیا اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہم فالو کریں تو ہمیں کرنا پڑے گا یہ ایک بسی کری بزنس کے اصول ہے ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ ہے لیکن جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ اس کے لئے مختلف ہرڈلز ہیں جیسے آپ اگر فیگرس کو دیکھیں تو ایک لاکھ سے دو لاکھ ڈالر کی فگر ایک کاروباری بندے کے بہت بڑے پیسے ہیں اسپیشلی ایک چھوٹی انڈسٹری کے لیے جو ایکسپورٹ کرتی ہے تو الحمدللہ گورنمنٹ اس سسٹم میں ضرور آگے آئے گی اور پوری کوششیں ابھی بھی کر رہی ہے لیکن یہ جو تجویز کچھ اداروں سے آئی ہے اور جس پہ بڑی سیریسلی غور ہو رہا ہے کہ جی اس کو ایکریڈیٹ کر دیا جائے لوکل انسٹیٹیوشن سے اور ہمارے جو اپنے بڑے اچھے کنسلٹنٹس ہیں سیلف آڈیٹنگ کا سسٹم بنایا جائے اور وہ آڈیٹرس جا کے جو مینجمنٹ ہے ہماری انورمنٹل اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کریں اور اس طرح سے یہ ایک جو ہے سیفٹی میکنزم جو ہے یہ بن جائے فار دس پٹیکلر آئی ایس او ہم نے جی ڈسکس کیا اپنے اس لیکچر میں کہ ہمارے جو شارٹ ٹرم ایشو کیا تھے پالیسی میکنگ میں میں نے جیسے اپنے گزشتہ لیکچر میں گزارش کی تھی کہ ہم نے تین حصے ایشوز کے ہم نے بنائے تھے ایک حصہ تھا جو کہ ہمارے شارٹ ٹرم ایشو تھے ایک حصہ تھا جو ہمارے میڈیم ٹرم ایشو تھے اور ایک حصہ وہ تھا جو ہمارے لانگ ٹرم ایشو ہیں اب جناب جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں وہ بیسیکلی جیوگرٹیکل چینجز اور بڑے بڑے جو ہمارے جو واقعات ہوتے ہیں ان سے کچھ انفلوئنس ہوتا ہے ان کا لیکن غیر محسوس طریقے سے ہمیں وہ ہر وقت ان کی جو ہے ترویج میں لگا رہے ہیں یعنی ان کو ہم پہ جو ان کا افیکٹ ہوتا ہے نیگیٹو یا پازیٹو وہ اندر لانگ رن ہوتا ہے اور وہ بڑا کنکریٹ افیکٹ ہوتا ہے اس لیے اس کے لیے جو لانگ ٹرم ایشوز کے لیے جو کوشش ہے اس کے جو سمراٹ ہیں وہ بڑے دیرپا ہوتے ہیں اور بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھیں گے اپنے آنے والے جو ہے لیکچر میں اسی میں کہ جی وہ کیا فیکٹرز ہیں جو لانگ ٹرم ہیں لیکن میں نے جیسے گزارش کی کہ شارٹ ٹرم ایشوز کو یا میڈیم ٹرم ایشوز کو جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم وی آر لوکنگ ایٹ یئر ٹو تھاؤزینڈ الیون کہ جی یہ اگر ہم ان کو حل کرنے کے لیے کچھ کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ایک رکھتے ہیں زین میں فگر کہ دو ہزار گیارہ تک ان شاء ہم ان کو جو ہے وی کین ہینڈل دم ود دی پراپر پالیسی میکنگ اینڈ دی اپورٹ آف ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر فار دیٹ لیکن جب لونگ, لانگ ٹرم ایشو ہیں یہ لانگ ٹرم پالیسی سسٹینیبل پالیسی مانگتے ہیں تو لانگ ٹرم ایشو جو ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ آپ کو بظاہر ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ آپ پہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ نہیں ہو رہا لیکن بیسیکلی لارج سکیل کے اوپر میس سکیل کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر اس کے بہت دورست نتائج ہوتے ہیں پازیٹو بھی اور نگیٹو بھی انشاءاللہ اللہ ہمارے جس طرح سے کوشش ہو رہی ہے اس ملک میں یہ جو ہمارے لانگ ٹرم ایشوز ہیں یہ بھی سالو ہو جائیں گے اور ایک دن ہم ضرور ایک ایسے سٹیج پہ کھڑے ہوں گے جب یہ تمام جو ہرڈلز ہیں ہماری پالسی میکنگ میں اور ہماری ڈیولپمنٹ آف ایس ایم میں یہ دور ہوں گے دیکھیے کہ ہمارے پاس جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں اس میں پہلا ایشو کون سا ہے سب ہمارا پہلا ایشو ہے لٹریسی تعلیم بڑا بیسک ایشو ہے ہمارے ملک میں شروع ہی سے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ اسی پرسینٹ سے زیادہ جو آبادی ہے اس کا جو بیس ہے وہ ریول ہے دہاتی آبادی ہے بیس پرسینٹ جو ہے وہ شہروں میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو گورنمنٹ ہے اس نے بہت کوشش شروع سے یہ کی ہوئی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں بھی جو اسکول ہیں وہ بنائے جائیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جو لٹریسی ہے اس کا جو ہے تجویز کی جا رہی ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ انڈسٹری میں آتے ہیں تو لٹریسی کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے ایک ایسا مزدور جو پڑھا لکھا ہے بیسک ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں جب اس کے پاس بیسک ایجوکیشن ہوگی تو اس کی پروڈکشن کے جو اسٹینڈرڈ ہیں وہ بڑھ جائیں گے وہ ایک تو رجو کر سکے گا کیٹلاگس کے ساتھ انسٹرومنٹس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں اس کو پڑھ سکے گا اپنی جو مشینری کی اسپیسیفکیشنز کو پڑھ سکے گا اور دوسرا ایک پڑھے لکھے آدمی کی حیثیت سے اس کے اندر جو پارسٹ پرسنالٹی آتی ہے وہ اس کے اندر آ جائے گی جس سے کرافٹ میں پازیٹولی بہت اچھا اثر پڑتا ہے تو ایک اچھا مزدور پڑھا لکھا مزدور زیادہ افیکٹو ہے اس مزدور کی نسبت جو ان پڑھ ہے میں اس کی مثال آپ کو سیری لنکا کی اس میں دیتا ہوں سیری لنکا میں لٹریسی ریس خاصہ سری لنکا کی جو لیبر ہے یہ ہماری لیبر آف کورس دنیا کی بیسٹ اسکلڈ لیبر گنی جاتی ہے لیکن سرٹن فیلڈز جہاں پہ ٹیکنیکلٹیز انوال ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایجوکیشن کا تھوڑا سا ایج ملتا ہے وہاں پہ وہ بہت زیادہ آگے ہیں جیسے ہائی ٹیک مشینری ہینڈلنگ ہے اور پھر اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ انڈسٹریل آپریشنس ہیں تو اس میں آکے کے جو سری لنکن ہے لیبر ہے وہ صرف اس لیے بڑی اچھی گنی جاتی ہے کہ جی, جی ان کی جو بیسک اسٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا وہ ایک اس میں اندر ایک جو ہے وہ ہے اور ہم بڑی تیزی سے اس کو اچیو کر رہے ہیں خود بھی دا لو لٹریسی لیول آلسو ڈیٹرمنس دی پوٹینشیل آف اوور لیبر فورس وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ آپ جب پوٹینشیل دیکھیں گے لیبر فورس کا تو لو لٹریسی لیول سے وہ پوٹینشیل جو ہے کم ہو جاتا ہے اور جب آپ ایک ایجوکیٹڈ لیبر کلاس کو سامنے لائیں گے تو وہ پوٹینشیل بڑھ جائے گا شکر ہے خدا تعالی کا آپ دیکھیں کہ جہاں پہ ہمارے انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ جہاں جہاں پہ مزدوروں کے لیے کالونیز بنی ہیں وہاں پہ نہایت ہی اچھے اسکول گورنمنٹ نے ان کے بچوں کے لیے بنائے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پرائمری ایجوکیشن دین مڈل ایجوکیشن پھر ہائر ایجوکیشن تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پروگرام ہیں اور ان پہ بڑی تیزی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے ہمارے خود انڈسٹریسٹ جو ہیں وہ بھی اپنے اداروں کے اندر اس کو ترویج دے رہے ہیں اس کو مروج کر رہے ہیں اس نظام کو کہ جہاں پہ دور افتادہ علاقوں میں ان کی انڈسٹریز ہیں تو جو وہاں کے لینے والے مزدور ہیں ان کے بچوں کے لیے سکولنگ کا ارینجمنٹ کم سے کم بیسک اسکولنگ کا ارینجمنٹ جو ہے وہ ضرور کیا جائے اس سلسلے میں میں نے اپنے لاسٹ لیکچر میں یہ گزارش کی تھی بلکہ سیکنڈ لاسٹ میں کہ جی ورلڈ بینک نے الحمد پاکستان کا جو ماڈل ہے پرائمری ایجوکیشن کا اسپیشلی جو مروج ہوا ہے پنجاب کے اندر اس کو ایز ایگزمپلری ماڈل جو ہے ڈکلیئر کیا ہے یہ بڑی ہمارے لیے خوشائن بات ہے کہ نو لاکھ بچے جو ہیں وہ چھوٹی ایجوکیشن کے لیے وہ سکولوں میں جانے شروع ہو گئے ہیں اور ایجوکیشن فری کر دی گئی ہے تو حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اس ایشو کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ٹیکل کر رہی ہے اور بڑے الحمدللہ اس کے اچھے رزلٹس ہیں نہ صرف پبلک سیکٹر پہ بلکہ ہمیں یہاں پہ ان این جی اوز کو یا ان انڈیویجل لوگوں کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے جنہوں نے تعلیم کے میدان میں خود اپنے ذاتی خرچے سے یا لوگوں کی معاونت سے مالی معاونت سے ایجوکیشن جو ہے اس کو شروع کیا ہے مختلف سکولز بنائے ہیں دیہات میں سکولز بنائے ہیں اور جہاں پہ لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پہ میں یہ بھی اس کر دوں کہ ایک فیکٹر ہمیں اس میں جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ میل ایجوکیشن کو ہم ترویج دے رہے ہیں وہاں پہ فی میل ایجوکیشن کے لیے بھی اتنی ہی ہم امپورٹینس دے رہے ہیں ہمارے دہات میں اگر آپ کو ایک اسکول پرائمری اسکول بچوں کا ملے گا تو ساتھ ایک اسکول بچوں کے لیے بھی ملے گا اگر آپ کو ایک مڈل اسکول لڑکوں کا ملے گا تو ساتھ ایک لڑکیوں کا بھی. اس لیے میں بات کو ایجوکیشن کی نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں پیرل ایجوکیشن کی کہ جہاں پہ ایجوکیشن بچوں کے لیے ہمارے لڑکوں کے لیے ہے میسر وہاں پہ الحمدللہ للہ گورنمنٹ نے ہماری بچیوں کے لئے بھی انتظام کیا ہے ایجوکیشن کا اور خدا کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے جو ہیں بھائی وہ اتنے روشن خیال ہو گئے ہیں دیہاتی بھی اور شہری بھی کہ وہ اپنی بچیوں کو اب یہ بڑا ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ تعلیم کے زیور سے ان کو آراستہ کریں تاکہ وہ ایک اچھی ماں بن سکیں ایک اچھی شہری بن سکیں ایک کارآمد پاکستانی بن سکیں اور آنے والے وقت کے تقاضوں کو وہ پوری طرح سے ایک تعلیمی یافتہ ختون کی حیثیت سے نبھا سکیں اور خدا ناخواستہ اور کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے تو اپنے خامد کے شانہ بشانہ اس میں کوئی ہرج نہیں ہے کہ وہ اس کی گھر چلانے میں یا دوسرے امور میں مدد کرے ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی پڑھی لکھی ماں کی حیثیت سے ایجوکیشن ضرور دے گی تو یہ بڑے اچھے ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہماری گورنمنٹ بے شمار کام کر رہی ہے اور الحمدللہ للہ آپ دیکھیں گے کہ اس لانگ ٹرم ایشو کو فائنلی جب ہم سالو کر لیں گے تو اس کے سمرات بہت اچھے ہوں گے ان شاء ہمارے ملک کے لیے اور ہماری اکانمی کے لیے ہائی لٹریسی ریٹ از اسینشیل ٹو انہینس دی کوالٹی آف پروڈکشن جیسے میں نے گزارش کی کہ جتنا آپ کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑے گا آپ کی پروڈکشن کی کوالٹی اسی طرح بڑے جائے گی کیونکہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس میں یہ پرابلم ضرور ہے کہ میں بات یہ نہیں کر رہا جو ان بورن کرافٹ کی میں بات کر ہوں ٹیکنیکلٹیز کی کہ جب تک آپ کو ان سے آگاہی نہیں ہوگی آپ کا ورکر جو ہے کس طرح سے اس کو وہ کاب میں کر سکے گا کوپ اپ کر سکے گا اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ بیسک ایجوکیشن جو ہے اس سے آراستہ ہو گورنمنٹ از ٹیکنگ میجر اسٹیپس فار دا انہیسمینٹ آف دا لٹریسی ریٹ اینڈ اٹ از فسٹ پرائرٹی آف اوور گورنمنٹ میں پہلے ارض کر چکا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ سندھ ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ سرحد ہے یا چاہے وہ ہمارے علاقہ جات ہیں شمالی علاقہ جات ہیں الحمدللہ سارا پاکستان ہمارا ہے تو اس میں ہر جگہ پہ ایون نظرن ایریاز کے ریموٹ ایریاز میں بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ بیسک اسکولنگ جو ہے وہ ملتی ہے آپ کو اب تو خدا تعالی کا فضل ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جو کتابوں کی تھی وہ بھی مفت فراہمی شروع ہوگی ہے اس سلسلے میں میڈیا کے ذریعے کمپینس چلائی جا رہی ہیں آ, بڑے فعال طریقے کے ساتھ لوگوں کو اس بات پہ مائل کیا جا رہا ہے کہ نہ جناب آپ ایسے ظلم نہ کریں چھوٹے بچوں کو چائلڈ لیبر میں نہ گزائیں ان کو ایجوکیشن جب آپ سے ہم لے کچھ نہیں رہے بلکہ آ, آ, بعض جگہوں پہ یہ بھی اسکیم شروع کی گئی ہے کہ چھوٹے غریب گھرانوں میں جہاں پہ پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ان کو انسینٹیو دینے کے لیے ہر بچے کو کچھ پیسے دیے جاتے ہیں کہ جناب اگر آپ کا یہ بچہ سکول جائے گا تو ہر مہینے ہم اس کو فیس دینے کی بجائے کتابیں اس کو بھی فری دیں گے اور سو روپیہ یا پچاس روپئے اس کو ویسے بھی دیں گے تو اس سے ایک گھر والوں پہ جو احساس ہوتا ہے برڈن کا وہ کم ہو جاتا ہے ورنہ کس کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ تعلیم حاصل کرے یا وہ اچھا شہری بنے یا ایک ایک اچھا پاکستانی بنے تو یہ ریسورسز کی بات ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس وقت یہ سہولت میسر ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں ہر بچے کو یہ بنیادی حق دیا جا چکا ہے کہ وہ فری بیسک ایجوکیشن کے لیے اسکول میں جا سکتا ہے اور یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے ہمارے لانگ ٹرم ایشوز کے لیے دوسرا بڑا جو لانگ ٹرم ایشوز میں مسئلہ آتا ہے لا اینڈ آرڈر کا ہے آپ کو پتا ہے چاہے یہ پاکستان ہو چاہے تیسری دنیا کا کوئی ملک ہو چاہے ترقی یافتہ ممالک ہو ہر ایک جگہ پہ لا اینڈ آرڈر ایک جو ہے وہ مسئلہ رہا ہے کہیں پہ زیادہ کہیں پہ کم کہیں پہ درمیانہ اس کا لیول لیکن ایک جو لا آرڈر ہے یہ اسینشل پارٹ ہے پارسل ہے ہماری روزمرہ زندگی کا آپ اس کو نکال نہیں سکتے اپنے جو سوشو اکنامک سیٹ اپ ہے یا کلچر سیٹ اپ سے چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہوں چاہے آپ چائنا میں رہتے ہوں چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہوں چاہے آپ بنگلہ دیش میں رہتے ہوں انڈیا میں رہتے ہوں ہر ایک کا اپنے اپنے ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا مسئلہ ہے اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں ہم کسی کمپیریٹو اسٹڈی میں نہیں پڑھیں گے ہم نے اپنے مسائل حل کرنے ہیں. یہ دیکھتے ہیں ہم کہ اس سلسلے میں جو ہمارے جو سروے ہوا تو ہمارے جو بزنس مین تھے انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کیا کہ جی یہ ایک ہمیں مسئلہ ہے ضرور کیونکہ کچھ جو انڈسٹریز ہیں وہ ایسے زونز میں لگی ہوئی ہیں جو کہ شاید سے باہر ہیں انسینٹیو زونز ہیں ڈکلیئر کیے ہوئے تو وہاں پہ ظاہر ہے ذرا تھوڑا سا آ، آ، آ، آ، آ، انسکیور سے وہ فیل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس میں ہمارے پاس جو فگرس ہیں وہ کیا اکٹھی کی ہیں اور کیا اس کے جو فگر ورک بنتا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ان پاکستان ہیز بین ریگارڈ ایز وریزم پاکستان میں ہمیشہ ہی اس مسئلے کو ایک پرابلم سمجھا گیا ہے اور جیسے کہ میں نے گزارش کی یہ واقعی ایک پرابلم ہے جس کو ہم نے خود ہی حل کرنا ہے ون سروے رپورٹس دیٹ ون ان فائیو بزنس واز دی ٹارگیٹ آف ایٹ لیسٹ ون کرائم جورنگ ٹو تھاؤزینڈ ٹو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دو ہزار دو میں پانچ جو بزنس کے ادارے تھے اس میں آپ جو انٹرپرائز ہیں وہ آپ انڈسٹری لے لیں وہ آپ کوئی سروس لے لیں وہ آپ ریٹیلر لے لیں آپ اس میں ہول سیلر لے لیں جو بھی اس زمرے میں آتے ہیں ان میں سے کم سے کم ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے مسئلے سے دو ہوا ہے یہ جو مسئلہ ہے اس میں پھرا کے تھوڑی سی جو لوگوں میں انسیکیورٹی ہے اس کی سینس جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں ہماری گورنمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ مختلف جو ہے وہ اقدامات کر رہی ہے ریسنٹلی بہت زیادہ ایک بڑے سرمایے کے ساتھ ایک بہت بڑے اسٹرکچر کے ساتھ ایک نئی ہائی وے پولیس جو ہے وہ شروع کی گئی ہے جو کہ ان اداروں کو پروٹیکٹ کرے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی حل ہوتے جائیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا فگر ورک ہمارے پاس ہے دا ان این ڈبلو ایف پی سرحد میں ساڑھے چار اور پنجاب اور جو ہے سندھ میں ایک سے دو پرسینٹ جو ہے اپنے ٹوٹل ریونیوز کا جو حصہ ہے وہ انڈسٹریاں لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن کو کنٹرول کرنے میں یعنی انسیکیورٹی ان کو وہاں پہ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں سرف کرتی ہیں لا اینڈ آرڈر پرابلمس وی کین پراپرٹی رائٹس اینڈ ایز اے ریزلٹ ویکن دا انویسٹرز ڈیسیژ ٹو انویسٹ جناب یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں ایز اے اسٹوڈینٹ جو پراپرٹی رائٹس ہے جسے ہم حقوق ملکیت کہتے ہیں یہ آپ کو ایک تحفظ کا احساس دلاتا ہے کہ جی ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے یہ ہماری اونرشپ ہے تو ہمارے یہ فگرز یہ کہتے ہیں کہ جب لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن ٹھیک نہیں ہوگی تو لوگوں میں جو پراپرٹی رائٹس کا ہے ایک کانسپٹ جی حقوق ملکیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے ان کا جو ذہن ہے اس کی طرف سے تھوڑا سا نگیٹو ہو جاتا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی اثر یہ پڑتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت نے مختلف اقدامات کیے اور آج آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو میکسیمم انویسٹمنٹ ہے چاہے وہ لوکل ہے یا فورن ہے وہ مختلف سیکٹرز میں ہو رہی ہے اور بےتحاشا ہو رہی ہے اس کی صرف یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں جو سیکیورٹی کی سینس ہوتی ہے اور سیکورٹی کی سینس کہاں سے پیدا ہوتی ہے اونرشپ کے رائٹ سے کہ میں اس چیز کو اون کرتا ہوں میں اس چیز کا مالک ہوں اور مجھے اس چیز سے کوئی ہٹا نہیں سکتا تو یہ جو ایک سینس ہے یہ ہونی بڑی ضروری ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے چاہے وہ لوکل انویسٹر ہے یا فور انویسٹر ہے تو الحمد یہ سہولیات مہیا کر دے گی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت پاکستان کی فضا بہت زیادہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے اور جس طریقے سے انویسٹمنٹ ہماری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے فورن انویسٹمنٹ اور ہمارے ریزرو بڑھ رہے ہیں یہ ایک بڑی خوش آئن صورت ہے اور اس کا ایک کریڈٹ بہت زیادہ جاتا ہے کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر کو بہت اچھے طریقے سے ہماری گورنمنٹ نے قابو میں کر کے اس کو اسٹریم لن کیا ہے اور اور زیادہ مزید کوششیں اس با جا بارے میں جو ہے انٹرپرائز کنسیڈر لا اینڈ آرڈر ان دا لوکیلٹیز ٹو بی اویئر پرابلم نائن پرسینٹ سیڈ دیور سبجیکٹ ٹو ایکسٹرشن فار منی بائی لوکل گینگز یہ ایک سروے ہوا جی اس میں انہوں نے یہ کہا پانچ سو انڈسٹریز کا سروے تھا اس نے انہوں نے کہا جی کہ ون فورتھ جو اس میں ٹوٹل جو تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو ہے ہم سیکیورٹی کا شکار ہیں اپنے علاقوں میں اور نائن پرسینٹ جو تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جو لوکل لوگ ہیں کچھ اشار پسند ناصر ہیں وہ مختلف طریقے سے بلیک میل کر کے یا تنگ کر کے ہم سے پیسے ویسے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی فگر جب ہم نے ایکسٹاشن کی کراچی سے جب ہمارے پاس آئی تو یہ 37% تھی یہ میں جب بات کرتا ہوں ان فگرز کی تو یہ کافی پرانی فگرز ہیں الحمدللہ اب صورتحال بالکل مختلف ہے بہت اچھے طریقے سے قابو پا لیا گیا ہے ان سارے جگہوں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جو ریٹ ہے یہ سفر ہو گیا ہے یا اس کلوز ٹو زیرو لیکن الحمدللہ اس میں بڑی ہی کنسڈریبل ریڈکشن ہوئی ہے اور اسی لیے میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اسی یہی فیکٹرز ہیں جن کے امپروومینٹ ہونے سے ہمارے اندر جو ہمارے انویسٹر کے اندر کافیڈینس بڑھ رہا ہے ٹوڈز انویسٹمنٹ آپ پراپرٹی میں دیکھیں ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں آپ انڈسٹری میں دیکھیں تو یہ اسٹاک ایکسچینجز میں دیکھیں تو یہ جو انویسٹمنٹ کا ٹرینڈ بڑا ہے بیسیکلی اس کے بہت سارے فیکٹرز میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ لا اینڈ آرڈر میں پروٹیکشن رائٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کر دی گئے ہیں تیسرا جو مسئلہ ہے جی یہ مسئلہ بڑا ایک بیسک مسئلہ ہے اور ہم اس کو ان ڈیٹیل میں پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا یہ جی انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس آئی پی آر تو یہ جی کیا رائٹس کیا ہے یہ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کیا ہیں میں اس کو تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں آپ کی رہنمائی کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں مے بی یہ ایک نئی ٹرمنالوجی ہو آپ کے لئے لیکن آ, آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کچھ چیزیں ہیں جن کی فزیکل ایگزٹینس ہے جیسے آپ کا گھر ہے آپ کی زمین ہے آپ کی موٹر سائیکل ہے آپ کی کار ہے ان کی ایک فزیکل حیثیت ہے ایک شکل میں وہ موجود ہیں ان کے لیے ایک لیگل ڈاکمنٹیشن ہے کہ جی آپ کہتے ہیں رجسٹریشن یا رجسٹری کے ذریعے یا سیل ڈیڈ کے ذریعے وٹ ایور یو کال اٹ کوئی نہ کوئی میکنزم لیگل جو ہے وہ اونرشپ کو جو ہے انفورس کرنے کے لیے آپ کے پاس موجود ہے جب آپ فزیکل چیز کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس لاز موجود ہیں کہ آپ کی فزیکل چیز کو جو چیز ایکس یا وائی بندے کے نام ہے وہ اور بندہ انٹل انلس کے ایکس وائی جو ہے وہ اس کو سیل نہ کرنا چاہے یا خود اپنی مرضی سے اس کو دینا نہ چاہے وہ اسے چھین نہیں سکتا تو یہ رائٹس ہیں ہر بندے کے جو ہمارے آئن کے مطابق اونرشپ کے رائٹس جو ہیں یہ ہر بندے کو ملے ہیں بٹ وٹ اباٹ دی انٹلیکچل رائٹس آپ نے ایک آئیڈیا سوچا کہ جی میں ایک نئے طریقے سے ایک ایسا فرض کیا کہ ایک آلہ بنا لیتا ہوں جو پیٹرول کی کنزمپشن کو گاڑیوں میں کم کر دیتا ہے جو پیٹرول ہمارا گاڑی میں یوز ہوتا ہے فرض میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کی کنزمپشن کو کم کر دیتا ہے آپ نے اس پہ خود گھر میں ریسرچ کی یا لیبورٹری میں ریسرچ کی اور آپ نے فائنلی وہ آئیڈیا بنا لیا اب یہ آپ کی انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں جس کو آپ نے سیو کرنا ہے سیو کرنا ہے اس طریقے سے کہ آپ کی جو محنت ہے آپ کی جو ریسرچ ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو کوئی چوری نہ کرے اس کو کوئی اور کاپی کرنے کی کوشش نہ کرے اس کو امیڈیٹ نہ کرے جیسے ہمارا آج کل سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے اب باعث سے کوئی چیز آئے تو اس کے اوپر بڑی وارننگ لکھی ہوتی ہے کہ جی اس کے حقوق کاپی رائٹس جو ہے ایکٹ محفوظ ہیں اور اس کو کاپی کرنے کی کوشش نہ کی جائے اٹس اگینسٹ لا تو کاپی رائٹ ایکٹ کو پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ آ, پاکستان کے اندر اس کو بھی ہم آ, جو ہے لانگ ٹرم میں لے رہے ہیں لیکن اس کو ہمیں لانا پڑے گا میں اس کو بڑی روزمرہ کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں جیسے کسی ایک آرٹسٹ نے مشہور بندے نے ایک اپنی کیسے نکالی سنگر نے اور اب ہر بندے کے پاس یہ سہولت ہے گھر میں یا کسی جگہ پہ اس کو ڈپلیکیٹ کر کے اس کی کاپیاں وہ استعمال کرے یا سیل کرے بٹ لیگلی اٹس رانگ انلیس انٹل سمبڈی ڈونٹ ہیو رائٹس انٹلیکچل رائٹس آف سیٹ ٹو کاپیٹ کہ اس سیٹ کو کاپی کرنے کے کسی کے پاس جب تک رائٹس نہیں ہیں تو لیگلی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے without paying the reality to the other person i mean that's the secondary thing lekin primary thing ye hai ki aapko rights jo hain intellectual property ke wo bahut zaruri hain sustainability ke liye aur ek perfect economy ke liye hum dekhte hain ji uske silsile mein hamare paas jo hain wo figures kya hai? intellectual property rights is a vital issue that needs to be looked into bilkul ji theek hai changes in the intellectual property system اینڈ لاس ان دا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ترقی یافتہ ممالک نے اس میتھڈ کے ذریعے بے تحاشا پیسہ کمایا ہے اسنوں نے کیا کیا کہ اپنے ملک میں کمانین مروز کیے کہ جی جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں ان کو کوئی بندہ جو ہے وہ چھیڑ نہیں سکتا دیکھیں انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس صرف ایک رائٹس نہیں ہے یہ ایک کموڈیٹی ہے جب آپ مرجرز کرتے ہیں جب آپ انڈر رائٹنگ کرتے ہیں یہ میں کچھ کمپلیکس ٹرمز بول رہا ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے معنی بھی بتا دوں مرجرز یہ ہے کہ کچھ کمپنیز آپس میں ملتی ہیں جو ہے انڈر رائٹنگ یہ ہے کہ آپ جب پبلک ایشو میں جاتے ہیں اپنے سٹاک ایکسچینج پہ کسی چیز کو لے جا جانے کے لیے تو اس کو تحفظ کے لیے آپ کسی سے انشور کراتے ہیں یا آپ جو ہے وہ کاپی رائٹ کسی کو دیتے ہیں یعنی جیسے کچھ کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں آ کے اپنے نام سے یہاں بزنس شروع کرنا چاہ رہی ہیں یا پاکستانی کمپنیوں کو باہر کا نام پاکستان میں لے کے آنا چاہ رہی ہیں یا پھر مختلف اگریمنٹ ہوتے ہیں بزنس کارپوریشن کے جنہیں جوائنٹ وینچرز کہتے ہیں تو ان سب میں جو جب ذکر آتا ہے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کا تو اٹ از کنسیڈرڈ ایز کمرشل پراپرٹی کمرشل کموڈٹی اور اس کی ایک بڑی ویلو ہے مختلف ریفرنسز کے لحاظ سے کہ ہاؤ اسٹرانگ آر دا رائٹس اور ہاؤ اسٹرانگ از دا پروڈکٹ تو اس کی ایک بڑی ٹرانزیکشن ویلو ہے کمرشل ٹرانزیکشن ویلو ہے اینڈ دا پرسن ہز ان شپ آف دیٹ رائٹ ہی از کمرشلی اور he ہی uh, uh, holder of a sustainable and a physical wealth which is transferable to uh, so many things تو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ان پاکستان IPR پی will protect the indigenous products such as rice, ایز traditional knowledge, pottery etc یہ جناب بڑا ایک دلچسپ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ آپ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایجادات ہیں یا ریسرچ بیسڈ ایجادات ہیں یا ڈیویلپمنٹ ہے یا جو ہمارے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں جہاں پہ وہ ہائی ٹیک کو محفوظ کریں گے وہاں پہ ہماری جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں مثلا جیسے کنو ہے یہ ہماری ایک لوکل بریڈ ہے فروٹ کی اور ہمارا یہ یہاں سے بڑا ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان سے الحمدللہ پنجاب میں یہ پیدا ہوتا ہے اب اگر ہم اس کے جو رائٹس ہیں وہ لوگ اپنے نام کرا لیں تو یہ کسی اور ملک میں پاکستان کی اجازت کے بغیر گرو نہیں ہو سکتا اسی طرح ہماری لوکل ہیریٹیجز ہیں مختلف اشیاء ہیں جو صرف پاکستان میں بنتی ہیں ہینڈی کرافٹس ہیں ہماری لوکل بے شمار ایسے پھر جو وراثتاً لوگوں کو جیسے میڈیکیشن میں ہے اور مختلف جو علوم ہیں ان میں ہے کہ جی جو وراثتن ان کو ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ ایک ہیریٹیج جو ہے اس کو جب تک ہم وہ کاپی رائٹ ایکٹ نہیں آئے گا تو اس میں لوگوں میں جو سینس آف سیکیورٹی ہے اپنی چیز کے بارے میں کہ جی یہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ امیڈیٹ نہیں ہوگی تو وہ پیدا نہیں ہوگی اس لیے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس جب ہم لانگ ٹرم ایشو میں کرتے ہیں تو شکر الحمد اللہ آج کل ہماری گورنمنٹ اس کے اوپر بہت کام کر رہی ہے اور اسپیشلی جو اس میں اسٹیپ وائز جو ہے اس کو نفز العمل کر رہی ہے کہ جی کاپی ریٹ ایکسٹ سے شروع ہوئے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی ٹریڈ مارکس میں کاپی رائٹس میں یا یہ ساری چیزیں جو ہے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس میں آتی ہیں کہ کوئی کسی قسم کو کسی قسم کے بندے کو باہر کے یا لوکل انویسٹر کو کوئی ڈپلی یا امیٹیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے دا اونر آف انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیز دا موسٹ ویلویبل ایسٹ یوٹیلائزبل ان کمرشل ٹرانزیکشن جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو اونر ہوتا ہے یہ کمرشل اس کو مختلف طریقوں سے جیسے وہ چاہے یوز کر سکتا ہے اور اس کی ایک مالی حیثیت ہے اب جی ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے انفراسٹرکچر انفراسٹرکچر کیا ہے جب آپ کو یاد ہوا کہ شروع میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اپنی ایس ایم ای پالیسی کو تو ہم نے کہا تھا جی کہ ہماری گورنمنٹ نے جب سکسٹیز میں بنا ڈالی بنیاد ڈالی ایس ایم ای کلچر کی تو جو ماڈل فالو کیا گیا وہ ماڈل تھا 1967 کا ماڈل دیٹ واس بیسڈ جس کو کہتے ہیں ہم انفراسٹرکچر ماڈل آف انڈیا کہ انڈیا میں ایک ماڈل بنا تھا کہ جی فسٹ ڈیویلپ انفراسٹرکچر اینڈ دیل انڈسٹریز تو اسی کے سلسلے میں میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ پھر سیونٹی ٹو میں مختلف انفراسٹرکچر بنانے کے لئے جو ہے وہ سندھ پنجاب بلوجستان اور سرحد میں جو ہے وہ بنی جنہوں نے مختلف پنجاب میں چودہ جسے سراد میں 9 سر طرح سترہ جو ہے وہ اور مختلف جگہوں پہ جو انڈسٹریز ہیں وہ زون قائم کیے تاکہ جو انفراسٹرکچر ہے اس کی فیسلٹیز کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے لوگ جو ہیں ان کو ایک اجتماعی جو ہے نا فائدہ دے دیا جائے انڈسٹریل اسٹیٹ ستار میں بہت بڑی بنی انڈسٹریل ایریاز بنے جوہرآباد میں مختلف گورنمنٹ نے بنائے تو انفراسٹرکچر کی اہمیت جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے کسی انڈسٹری کے لیے یعنی میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہمارا جو بیس ہے ہماری ایس ایم ای کا بیس ہی جو بنایا گیا تھا سکسٹی سیون میں اس کا بیس ہی یہ بنایا گیا تھا کہ دس ماڈل از بیسڈ اپون دی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فرسٹ اینڈ دین ڈیولپمنٹ آف انڈسٹری اسی لیے میں نے جیسے گزارش کی کہ بنا ڈالی گئی انڈسٹریل اسٹیٹ کی دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اس کے فکر کیا ہے ان پاکستان پار آٹز اینڈ ایکسس ٹو کنیکشن اور کنسڈر ٹو بی اے میجر اریٹینٹ جہاں پہ اور مختلف فیکٹر ہیں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ جی بار بار جو الیکٹریسٹی جاتی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں پروڈکشن میں ہوتی ہیں کچھ مٹیریل جو ہیں وہ پروڈکشن میں جا رہے ہوتے ہیں کچھ بیچ جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہاف کوگڈ ہوتی ہیں کچھ چیزیں تیار ہو چکی ہوتی ہیں تو بہت نقصان ہوتا ہے ایک جب انڈسٹری رک جاتی ہے یا ایک جو مشین رک جاتی ہے تو اس کو دوبارہ چلانے میں بہت زیادہ پوٹینشیل بہت زیادہ پار جو ہے وہ خرچ کرنی پڑتی ہے تو اس طرح سے جو انڈسٹریل اخراجات ہیں اور لاسز جو ہیں وہ بڑے بڑھ جاتے ہیں اب اس میں جو بڑی انڈسٹریز ہیں انہوں نے تو یہ کیا بھائی جی کہ یا تو کیپٹیو پاور کے ذریعے اپنے جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے الٹرنیٹو اپنے بندوبست کیے ہیں پاور جنریشن کے لیکن چھوٹی انڈسٹری جس کی میں نے انڈسٹری جس میں 10 20 لاکھ روپے کی سکت ہے وہ ایک علیحدہ سے جو سورس ہے ایکسٹرنل پار کا لائک جنریٹر دیٹ از ناٹ افورڈیبل فور دیم تو ان کے لیے جو آٹز ہیں یہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے اس میں جب مزید ایکسپلور کیا گیا تو جی وہ اس کی وجوہاتیاں نکلیں کہ کچھ ہماری تھوڑی سی شارٹیج تھی پار کی جس کو وقت کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے الحمدللہ پورا کر دیا اور دیر آر نو آفیشیل آٹز رائٹ ناؤ کچھ تھوڑا سا ہمارا چونکہ سسٹم کچھ علاقوں میں جو کنڈکٹرس کا ہے الیکٹریسٹی کا ہے وہ پرانا ہے اور آبادی بہت تیزی سے بڑی ہے تو کچھ تھوڑی سی انٹریکشن ہو رہے ہیں لیکن وہاں پہ بھی وابڈہ بڑی تیزی کے ساتھ نئی لائنز بچھا رہی ہے اور نئے جو ہے وہ فیسیلیٹیشن جو ہیں وہ دیہاتی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں جو ہے اس کی اپ گریڈیشن آف سسٹم جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور پورا ایک اس کے لئے پروگرام جو ہے کا وہ بنا ہے تو جو اس کے ساتھ کنیکشنز کی بات ہے اس کے میں اب وہ مشکلات جو ہیں وہ بھی دور ہو رہی ہیں انڈسٹریز کے لئے جو تھری فیز کنیکشنز ہیں اور ڈومیسٹک کنیکشنز ہیں ان کے لیے باقاعدہ سے فیسیلیٹیشن ڈیسک بنا دی گئے ہیں اور گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد ان مشکلات سے نکلا جائے اور اسی کی جو ہے اگلا جو نیکسٹ قدم ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ ہائیڈرل بیسڈ الیکٹریسٹی جو ہے وہ اس کو فروغ دیا جائے تاکہ عام انڈسٹریز کو سستی اور جو ہے ارزان پہ فوری طور پہ بجلی دستیاب ہو ہر علاقے میں اے ٹیپیکل بزنس ان پاکستان لوزز فائیو پوائنٹ سکس پرسینٹ انیمل سیلز ریونیو ڈیو ٹو اونلی دس سنگل فیکٹر یعنی اگر ایک جو ہے فیکٹری اس کا ریونیو جو ہے وہ ایک کروڑ سال کا اس میں سے پانچ لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ وہ صرف اس بات سے نقصان کرتی ہے کہ جناب اس کی جو آٹجز ہیں یا جب بار بار بجلی جاتی ہے فیل ہوتی ہے چاہے وہ آ, پور کنڈکٹرز ہیں یا کوئی اور ریزنز ہیں یا کوئی اس کی آ, جو آ, اس کی مسائل ہیں تو اس کی ویسے یہ جو نقصانات ہیں اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے وچ از فار اسمال انڈسٹری اٹس کوائٹ کوائٹ بگ اماؤنٹ لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ گورنمنٹ پوری طرح سے اس کے ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ان مسائل کو حل کر رہی ہے اور ان اللہ تعالی بہت جلد ہم will be out آف at least this outages پاکستان کوڈ سیو سکسٹین پوائنٹ فائیو آف دی ویلو آف ایکسپورٹ بائی امپروونگ اٹس ٹرانسپورٹ لاجسٹک سسٹم یہ جناب ایک بڑا قابل غور نکتہ ہے بات یہ ہے کہ ہماری پورٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے ایک ایسی چیز جو سرحد میں تیار ہو رہی ہے جب اس نے ٹرانسپورٹ ہو کے کراچی تک پہنچنا ہے تو اس کا جو انٹرمیڈیٹری فیٹ ہے یعنی اس کا وہ کرایہ جو بندرگاہ تک جانے میں پشاور سے یا سرحد کے کسی علاقے سے وہ رستے میں خرچ ہوگا وہ اس کی ویلیو میں ایڈ ہوتا ہے تو اس کی پرائس ہائی ہو جاتی ہے تو ضرورت یہ ہے کہ ذرائع آمد و رفت کو سستا کیا جائے اس کی کیا طریقے ہیں اس کے مختلف طریقے جیسے ریلوے ایک چیپ ذریعہ ہے بڑا لاجسٹکس کا اس کو مزید بہتر کیا جا رہا ہے جیسے ریسنٹلی گورنمنٹ نے ٹریکس بہتر کی ہیں بہت اچھے اور نئی جو ہیں وہ کیریج uh, uh, جو ریلز ہیں وہ بنائی ہیں uh, اس روٹ uh, پہ چلائی ہیں uh, جو ہمارا پورٹ کا ہے ہماری پورٹس کو بہت زیادہ اسپیشلی جو نیا گوادر پورٹ اینڈ پورٹ قاسم کا منصوبہ ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو کوسٹل uh, بنائی جا رہی ہے ہائی وے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ uh, جو uh, یعنی آپ اس کو شروع کریں گے فارم ٹو مارکیٹ روڈ ٹو دا کوسٹل روڈز ان دا گوادر آپ دیکھیں گے کتنا بڑا ایک انفراسٹرکچر مال ہے تو یہ بھی ہماری گورنمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ اس uh, سلسلہ میں مختلف اقتدامات جو ہے وہ کر رہی ہے کہ جی جو انفراسٹرکچر ہے اس کو اس طریقہ سے ڈیولپ کیا جائے کہ جو لاجسٹکس ہیں مختلف علاقوں سے ایکسپورٹ کے لیے ہماری پورٹ پہ جاتے ہیں تو وہ منیمم پاسبل ٹائم میں پہنچے تاکہ ان کو وقت پہ شپ کیا جا سکے اور ان کے جو ایکسپینڈیچرس ہیں وہ بھی منیمم سائیڈ پہ ہوں تاکہ ان کے اوپر جو ایکسٹرا برڈن ہے ویلیو جو ہے اس کی وہ اس کی قیمت جو ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں جہاں پہ انڈسٹریز زیادہ تر جو ہیں وہ بندرگاہ کے نزدیک ہیں یا ان کو زیادہ پورٹس میسر ہیں ہماری نسبت تو ہم کمپیٹیو رہیں تو اس سلسلہ میں جو ہے گورنمنٹ بہت زیادہ جو ہے ان کی توجہ ہے اور جسے میں نے گزارش کی کہ پورٹ قاسم کا قیام اور گوادر کا قیام اور اس کے ساتھ کوسٹل بیلٹس روڈس اور اس کے ساتھ ہماری سپر ہائی ویز پھر کراچی تک سڑکیں اور پھر ایمن فارم ٹو مارکیٹ روڈ ہمارے کسان بھائیوں کے لیے تو یہ کام انفراسٹرکچر کا بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی یہ مشکلات جو ہیں یہ uh, uh, بے شک لانگ ٹرم میں لیکن یہ ایک چونکہ جو پروسیس ہے یہ کنٹینیوس ہے اور جاری ہے اس لیے ہم ان پہ ضرور اور بہت جلد قابو پا لیں گے جی کہتے ہیں کہ تین سو بیس دی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ٹو دا اکانمیز روپیز تھری ٹوئنٹی بلین آئیے فار یعنی ہمارے جو لاجسٹکس کے پرابلم ہے ہمارے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لاجسٹکس آئے پل جو ہیں ہمارے بریجز یہ پرانے زمانے کے کئی جگہ بنے میں ہیں تو جب بڑے ٹرالرس جنہیں ہم لانگ ٹرالرس کہتے ہیں وہ وہاں سے گزرتے ہیں تو پل کی جو بیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے یعنی اس کا وزن اٹھانے کی استعداد وہ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اتنے وزن کا ٹرک وہاں سے گزر سکے تو ان کو پھر مختلف دوسرے رستوں سے جو نان ویز ہیں کرینوں سے یا بلڈوزروں سے ان کو جو ہے وہ دھکیل کے وہ بڑی جو میسو جو لجسٹکس ہیں ان کو لانا پڑتا ہے تو یہ مختلف ہرڈلز ہیں جس میں یہ فگر ہے کہ تین سو بیس ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بڑی تیزی کے ساتھ جو انفراسٹرکچر ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں پلے بن رہے ہیں نہ صرف انٹرسٹی بلکہ جو انٹر کنٹری جو سارا ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے نئے طریقے سے, سے ایک اس کو جو ہے اس کی رینوویشن ہو رہی ہے اور اسی طرح جو میں نے بریجز کی بات کی روڈز کی بات کی تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہیں The small industries estimated more than 10% of their monthly expenses for electricity یہاں پہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ جی وہ ذکر کرتے ہیں کہ جی شکایت کرتی ہیں اسمال انڈسٹریز یہ جناب بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک دم سے بجلی کا تھوڑا سا بیچ میں گیپ آیا تو ہماری حکومت نے فوری طور پہ بہت جو ہے کوسٹلی اس سے لگا کے جو اماؤنٹ لگا کے تو انتظام کیا کہ الٹرنیٹو جو الیکٹرسٹی ہے وہ لوگوں کو مہیا کی جائے اور اس سلسلے میں جو میں نے بتایا کہ مختلف ڈیمز بھی بنائے گئے تاکہ لوگوں کا جو ریٹ ہے وہ سبسڈائز ہو اب جو گورنمنٹ کی نئی پالیسی ہے اس میں آہ یہ آہ کہا جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ اللہ ہوگا ایسے کہ جی جو یونٹ ہے دے آر ٹرائنگ ٹو برنگ اٹ کاسٹ تھرو ہیڈل پار ٹفٹی ٹو سکسٹی پیساز جو کہ ایک بڑی ہی مناسب کاسٹ ہے اور جتنے ہمارے ڈیمز ہیں انڈر فیزیبلٹی اور اڈر اس وقت کنسٹرکشن کی ہیں جب یہ مکمل ہو جائیں گے حکومت اس پہ بہت گہری نظر رکھ رہی ہے آ, اس کے ساتھ ہی ہماری جو آ, ریٹس ہیں الیکٹرسٹی کے فور کنزمپشن آف انڈسٹریل کنزمپشن اینڈ ایز ویل ایز ڈومسٹک کنزمپشن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو بہت جلد ملیں گے کیونکہ یہ ڈیمز جو ہیں یہ آن دا وے سو یہ ایشو گورنمنٹ نے آلریڈی ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے بے شک بلا شبہ یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ آپ کے دس اخراجات ہیں لیکن چونکہ میں نے گزارش کی کہ لانگ ٹرم ایشو ہے اور لانگ ٹرم ایشو پالیسیوں سے بنتے ہیں اور یہ پالیسی گورنمنٹ بڑی تیزی کے ساتھ نہ صرف بنا چکی ہے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا ڈفیکلٹی ان گیٹنگ ٹیلیفون کنیکشن از فورٹی تھری واٹر سپلائی از ٹوئنٹی اینڈ لیک آف ٹرانسپورٹ از ٹوئنٹی یہاں پہ جی میں یہ گزارش کر دوں کہ جہاں تک تو کنیکشن کا مسئلہ ہے اب وہ صورتحال قتل نہیں ہے اس وقت جو میں آج کی بات کرتا ہوں وہ اتنی آسان ہوگی ہے کہ گورنمنٹ نے ہماری منسٹری ٹیلی کمیونیکیشن نے نہ صرف یہ کہ سی ڈی ایم میں ای بیسڈ وائرلیس فونس کو دیہات میں ترویج دے دی ہے کہ بیس پیسے پر منٹ ریٹ ہے ایک لوکل سی ڈی ایم میں ای سسٹم کا کال کرنے کا بلکہ اب اتنی آسانی پیدا ہوگی ہے میں پھر کہوں گا کہ یہ سروے کے اولڈ فگرز ہیں ورلڈ بینک کے اتنی آسانی پیدا ہوگی ہے کہ آسان فون کے نام سے فون آگے ہیں کہ آپ جائیں آپ وہاں پہ ایک دن میں فون کا کنیکشن لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے گزارش کی سی ڈی ایم اے بیسڈ وائرلیس فون جو ہے وہ پورے پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے پی ٹی سی ایل جو ہے وہ کر رہی ہے اس کو مربج کر رہی ہے اور وہ ہیں ہمارے دیہاتی بھائیوں کے لیے ہمارے ان علاقوں کے لیے جہاں پہ آ, جو ورک ہے آ, پولز کا وہ نہیں پہنچا تو وہاں پہ وہ وائرلیس فون جو ہے یوز کر سکیں گے اینڈ چیپ آئی میس لیس پیسہ پر منٹ تو الحمدللہ یہ لانگ ٹرم ایشو ہے لیکن ہماری گورنمنٹ دیکھیں کس اسلوبی رو اس کے ساتھ اس کو کیٹرفا کر رہی ہے اور یہ ایشو بھی انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی حل پذیر ہے اور لیکن یہ میں یہ سمجھوں گا کہ جس, جس سطح پہ اس کو آج ہونا چاہیے تھا ترقی کی یہ اس سے بہت اوپر ہے اور ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اوپر گیا ہوا ہے اور آنے والے کچھ عرصے میں یہ بالکل ہی انشاءاللہ تعالی ایسے پرابلم نہیں رہیں گے یس yes, واٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ اس میں مسائل ہیں اس کی وجہ سے ہمارا یہ نہیں کہ جو وہ لوکل پرابلم ہے بلکہ یہ ایک انورمنٹل پرابلم ہے بارشیں کم ہوئیں پچھلے دس سال میں تو ریزروائز جو تھے وہ کم بنے تو اس طرح زمین کے اندر پانی گیا کم اس سے تھوڑا سا ٹیبلز لو ہوئے تو یہ مختلف مسائل ضرور ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ توجہ دی جا رہی ہے اور انشاءاللہ جتنے ریزروائز بنائے جا رہے ہیں بینگمنٹس بنائے جا رہے ہیں واٹر سسٹم کریئٹ کیے جا رہے ہیں ڈینس بنے جا رہے ہیں تو یہ مسائل بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت جلد حل ہو جائیں گے ہم نے دیکھا جی کہ جب ہم نے انفراسٹرکچر کو پڑھا تو اس میں ہم نے لانگ ٹرم بھی دیکھے شارٹ ٹرم مسائل بھی دیکھے تو لانگ ٹرم مسائل کے سلسلے میں جب ہم نے بات کی تو ہم نے یہ بڑی بزار سے کہا کہ جناب ہم اس کے ثمراٹ ضرور لیں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تو دیکھنا یہ تھا کی کیا اس سلسلے میں ہم آئیڈل بیٹھے ہوئے ہیں بیکار بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں شکر خدا کا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ فضل ہے ہمارے ملک میں لانگ ٹرم ایشوز پہ جن کو ہم نے ڈسکس کیا بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے بڑا پازیٹو کام ہو رہا ہے اور رزلٹ اورینٹڈ کام ہو رہا ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ جو پالیسی میکنگ کے لیے سمرات ہوتے ہیں لانگ ٹرم ایشوز کے ان کو ان کے ریزلٹس دیکھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے تو ان وہ ٹائم جلد آئے گا جب ہم اس ان ریزرٹس کو دیکھ کے اور ان کے جو ہیں اس کی ہم جو, جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے میں نے مختلف مثالوں سے آپ کو بتایا کہ کس طرح تیزی کے ساتھ یہ سارے کام جو ہیں انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کا ہے یا کمیونکیشن کا ہے یا وہ آپ کے انفراسٹرکچر کا ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے اس جو لیکچر کی سیریز کا مقصد تھا جو اسپیشلی بیس تھے آ, ہمارے انفراسٹرکچر کے اوپر اور بیس ہماری پالیسی کے اوپر آ, جو ایس ایم ای کے لیے ہم نے وضع کرنی ہے وہ تقریبا ہم نے آ, ساری سمرائز کر دی ہے ہم نے ایشو ساری ڈسکس کر لی ہیں اب ہم دیکھیں گے جی اپنے نیکسٹ لیکچر میں کہ ہم نے اس کو شروع کہاں سے کرنا ہے ہاؤ ٹارٹ وین وی آر پلاننگ فار اے اسمال بزنس تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آ, ہم اس کو اسٹارٹ کریں گے جی کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے سمال بزنس پھر ہم پھر پالیسیز کی طرف آ جائیں گے کہ اس میں ہمیں کیا کیا اویلیبل ہے پھر ہم سکلز کی طرف آ جائیں گے اور یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب آپ لیکچر سنیں کہ سیٹ پہ سنیں یا ٹیلی ویژن پہ سنیں یا سی ڈی پہ سنیں تو ضرور اس کو اپنی لینگویج میں پرسنل لینگویج میں اس کی پریکٹس کر لیا کریں یہ آپ کے لیے وکیبری کے لیے بہت ہی اچھا ایک ٹپ ہے جو آپ کے لئے اچھا ثابت ہوگا خوب دل لگا کر پڑھیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے